ہاں نہیں نہیں عمرہ نہیں انہوں نے سوال صحیح نہیں کیا ہوگا یہ کہ اگر کسی کو ویل چیئر پر آپ عمرہ کرائیں تو جب طواف کریں تو وہ بھی اپنی نیت کرے طواف کی اور یہ بھی نیت کر لے طواف کی اب دونوں کا طواف ہو گیا اسی طریقے سے دونوں الگ الگ اپنی نماز پڑھیں صفا مروا میں جب کسی معذور کو وہ صفا مروہ کی صحیح کرائے اپنی صحیح کی بھی نیت کر لیں اس طریقے سے دونوں کو عمرہ ہو جائے گا اس کو اپنی نیت کرنی ہوگی اسے اپنی نیت کرنی ہوگی